رحم الحمۃ <سؤال> الحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت سیونٹی ون اور پیج نمبر ایٹی فائیو کے آخری پیر آج سے شروع ہو رہا ہے اور آج جو ہے نماز شبِ برات کے مختصر توجہ دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ اگر گنجائش ہوا تو نماز استخارہ بھی دے دوں گا ورنہ آج سے اسی پر اختاق کروں گا تو نماز للۃ المبرات ہے شب برات جو کہ پندرہ شابن چودہ اور پندرہ کے درمیانی رات کو یہ جو ہے یہ تین مہینہ رجب کا مہینہ شعبان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ان تینوں محترم مہینوں میں ان تینوں مہینوں میں ایک ایک راتیں زیادہ بافضلت ہیں ان میں خصوص سے عبادتیں ہمارے علمائے پیران ترقات حقد میں جو دیے ہیں اور وہ بھی احادیث رسلی اللہ علیہ وسلم وائمہ سے ثابت نوازے ہیں تو پندرہ شاہبان جو ہے چودہ اور پندرہ کے درمیانی رات کو پڑھی جانے والی یہ نماس جو ہے کل سو رکعت ہیں اگر توفق ہوا تو اور ہر دو دو رکھت پہ سلام پھینائیں عالم شریف کی بات سورہ اخلاص جو ہے ہر رکعت میں دس دس مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس طرح اخلاص کی کل تعداد ایک ہزار مرتبہ ہو جائے گا اس رات کو اور یقیناً سورہ اخلاص جو ہے اس نماز میں زیادہ رہنے کی وجہ یہی ہے یہ سورہ اخلاص جو ہے قرآن پاک کے نہایت ہی مختصر لیکن بہت زیادہ ثواب اور اچیر والی سا نواز سورہ ہے کہ جناجہ حادیث میں آیا کہ یہ سورہ جو ہے قرآن پاک کی ایک تہائی کے برابر اگر کسی نے تین مرتبہ اس شرح کو پڑھ لیا خلوص کے ساتھ تو اللہ اس کو پورے قرآن پاک کی تلاوت کے ثواب عطا فرمائے گا اس ان کے احادیث موجود ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہے قرآن باغ میں جو اہم ترین جو بحث ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں ہے ہاں جی رب الجلال خود قرآن باغ میں کم سے ایک ہزار آیات اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے یہ مبارک سورا جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس میں اس کے اندر سوائے خدا خود کے بارے میں اس کے اندر اللہ کے ولاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے جیسے اس شرح کو زیادہ تھا حاصل ہے تو نماز علی اللہۃ جو ہے یہ کل شورکت حرکت میں دو دو ہاں دس دس مرتبہ واللہ شریف ہیں اس طرح پچاس سلام ہو جائیں گے اور یہ نماز مکمل ہوگا اور اگر کوئی شاخ جو ہے پچاس رکت پچاس سلام پہ سو رکعت پڑھنے کے اس کے پاس یا فرصت نہیں ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہے یا عمرہ سدہ ہو چکا یا کوئی کوئی وجہ ہوا جس وجہ سے نہ پڑھ سکیں تو شا سے ہیں۔ اس رات کے فضلت سے محروم نہیں ہونے کے لیے چار رکت پڑھیں دو دو رکت پر سلام پھینکیں اور ہر رکت میں قلول شریف پچیس مرتبہ پڑھیں اس طرح قلول شریف سو مرتبہ ہوگا یہ سوالت اس لیے فرماتیں تاکہ اس رات کی فضلت سے مکمل طور پر محروم نہ رہے تو حرمتیں اماں بہارال جو ہے سلاۃ اللہ برأۃ للۃ البرأت کی نماز پندرہ شاہبان کی رات کو پڑھ جانے والی نماز یعنی لہ لت سے کون سی راتیں یعنی لہ لطل خامش اشر من شابان لیل رات خامش اشر 15 کو برطربی میں 15 کے رات من شابان شابان کے مبارک مہینے کی ماہ شابان کے پندرہ تاریخ کی رات ہاں جی کو یہ نماز پڑھی جاتی ہے فہیا اور یہ نماز جو ہے یہ کانت سنت یہ نماز سنت ہے سنت کے مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز امت کو دیا ہے اس نماز کو پڑھنے کا وہیت الرقت اور یہ کل سو ہے فی کل رکتن اور ہر رکت میں بادل فاتحتیں شریف کے بعد صورت الخلاصر اخلاق کلو واللہ شریف جو ہے اشرم اشر ال اشر دس مرتبہ پڑھنا ہے تو مجموعی طور لیے یہ سرطا کی صورت سرح کی تعداد ہو جائے پھر تمام پوری نماز کے اندر الحمرطََََََََََََََََََََ ایک ہزار مرتبہ ہو جائے یقینی بات ہے سو جو ہے سو ضرور دس کریں گے تو ایک ہزار بن جائے گا تو مجموعی طور پر تو اس لیے ہر رقط میں اس نماز میں ناظ اللہ شریف نہیں ہے یعنی یہ نماز اور نماز للت البرا شبِ للۃ میں ایک ہی فرق ہے دونوں سو سو رقط ہے اگر وہ کرنے ہے تو چار چار رکت پڑھنا ہے دو دو رقط اسلام پڑھنا ہے اور دونوں میں عالم شریف کے بعد اللہ جو ہے دس دس مرتبہ لیکن للۃ القدل میں علم شریف کے بعد انعام تین مرتبہ پڑھ کر قلولہ دس مرتبہ پڑھنا ہے ہمیں اس جماعت میں انا ضالح شریف نے اس میں صرف قلول ہے اور للۃ البرادمین نے انعام للۃ القدل میں اناض اللہ کے بعد سورہ الفاتحہ کے بعد اناجالہ تین مرتبہ پھر سورہ اخلاص جو ہے اللہ شریف دس مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ یہ للۃ المقادر کی نماز کا ذکر میں نہیں ہے کیونکہ فقہ میں للت القادر کی نماز کا ذکر نہیں ہے دعوت شریف میں ہے اس لیے میں نے اس کا ذکر ساتھ آپ لوگوں کو کر دیا تاکہ اس کے بارے میں بھی معلومات ہو دونوں نماز ایک جیسی سو سو رکعت پر مشتمل ہے سو سونا بہ سے جو جو چار اکت پڑھیں اور, اور پھر جو ہے اس میں اضافی ہے کہ چار رکعت پڑھیں تو بھی عالم شریف کے بعد للت القادر میں الول انعلّہ تین مرتبہ پڑھ کر پھر قلول ہاں جی چار رکت پڑھنے سے پچیس مرتبہ پڑھیں اور اور اگر سو پورا پڑھ لیں تو وہ پچیس والا پڑھنے کی ضرورت نہیں اور ہاں جی پھر تو چار رکت الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں جو لوگ پہلے سے عزم ہے ارادہ ہے کہ میں نے سو رکت ہی پورا کر تو وہ سو ہی پورا کر لیں تو اس رات کی سنت اس پورا کر دیا لیکن چار رکت کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ بعد میں سو رکت کو بھی پڑھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتے ہیں کبھی بیچ میں تھکاوٹ کی وجہ سے یا وزو وزو کرنے میں کوئی عرش رکھت رہ جائیں تو اس وجہ سے اس کے اوپر لیں تاکہ کوئی کمی نہ ہو ورنہ اس اصلی طور پر جو ہے جو لوگ پورا پڑھ سکتے ہیں وہ پورا ہی پڑھیں جو نہیں پڑھ سکتے وہ چار رکھت والا پڑھیں اصل طرقہ تو یہ ہے جو شہرکت پڑھنے کا مکمل لازم ہے وہ شہرکت تھی پڑھیں باقی یہ نماز جو ہے مسجد میں آ کے جائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں حسن خواتین گھر میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے گھر ہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی نماز کو پڑھ لیں اگر اس کو لیکن مسجد میں آنے سے یقینی بات ہے جب وہ لوگ زیادہ ہے نیند نہیں آئے گا اور نماز شور زور سے پڑھیں گے تو پورا کرنے میں آسانی ہوگی یہ ضرور فضلہ فلسفہ ہے لیکن اگر مسجد میں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ نوافلات ہیں یہ سناتے ہیں اور لوگ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں فرماتے ہیں وہ وقت اور اس نماز کے وقت جو ہے بادل عیشاء الخرہ عیشائی آخرہ سے مراد جس کا ہم ہمارے اور میں عشاء بولتے ہیں وہی ہے کیونکہ عیشہ ہیں عرب الشاء میں دوسرے عشاء کی نماز کو عیشائی آخرہ بنتی ہیں کمی بولتا ہے نا تو عشیہ دونوں مراد ہوتا ہے. عشاء اعرا آخرہ سے ملاتے ہیں یہ نماز عیشہ ہیں تو نماز عیشہ کے بعد پڑھیں گے یہ نماز بادل عیشہ آخرہ نماز عشاہ کے فرض ادا کرنے کے بعد اس کی صنعتیں پڑھنے کے بعد پڑھیں گے یہاں سے لے کر اس کے وقت علاقوں بلے صبح صبح شادی طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے تک اس کا ٹیم ہے اسی رات میں آپ نے یہ نماز پورا کرنا ہے جیسے فرماتی والل ان کے سیر نماز کے لیے بہت زیادہ فضائل ہیں اس کی بہت سے فضائل ہیں یعنی اجر ہے ثواب ہے ہمتیں ومن لم لہستی اور اگر کوئی شاید سو رکت نہ پڑھ سکتے ہیں سو رقط پورا کرنے کی استطاعت نہیں ہے قدرت نہیں ہے فل یسلے تو اس کو چاہیے اب کہ نماز پڑھ لیں اور بھر کا چار رکعت پڑھ لیں حک الرقن اور ہر رقد میں بعض الفاطحت عالم شریف کے بعد صورت الخراص جو ہیں الوال شریف خم سوا شرین ملتاً پچیس مرتبہ پڑھیں خم سوائے شرین متن پچیس مرتبہ ہاں لیہسر عطا کے ہو جائیں تمام محفوظ کی اتعداد جو ہیں الول شریف کا میت ملطن سو مرتبہ ہو جائے ہیں یہ ہزار سے چار عقد میں سو رکعت کو چار عقد میں آیا وہ اس لیے لانم لان تاکہ محروم نہ رہے من برکت حاضر لیلہ اس رات کی برکت سے ہاں جی اس رات کی برکت سے معروم نہ رہیں اس لیے فرمایا کہ اس نماز کو پڑھ لیں ہاں جی اس نماز کو پڑھ لیں چار اکد میں اور یہ چار اکد القدر میں بھی جو ہے اگر سو رقد نہیں پسند ہے چار اکد پڑھیں گے تو اس میں اضافہ جو ہے قل ناز شریف علم شریف کے بعد تین مرتبہ چاروں رکتوں میں پڑھیں گے اس کے بعد پھر اللہ پچیس پچیس مرتبہ پڑھیں گے ہاں جی باقی سو رکت پڑھنے سرج میں بھی لت القادل میں عالم شریف کے بعد اناض شریف جو ہے وہ مبارک سر اند تین مرتبہ اس کے بعد پھر اللہ دس دس مرتبہ پڑھیں گے تو اس نماز میں اور لت القادل میں صرف فرق اناض اللہ ہے اس میں اناض اللہ پڑھنے کے بعد قلولہ ہے اس میں شرح قلول شریف ہے تو اس طرح جو ہے یہ نماز لََََََۃ البراعت ختم ہوئی اس کے بعد نماز استخارہ آ رہا ہے ہاں جی نماز استخار آ جا رہا ہے اس كا اس میں پورا نہیں ہے كسی میں آج کے درس اسی پر اتفاق كروں تھوڑا سا مختصر ہو رہا ہے میں اسی پر اتفاق كروں کیونکہ ایک درس کو ایک چیپٹر کے درس میں آ جائیں تو زیادہ آسانی ہوگی ہاں جی تو اس کو یہاں پر اتفاق کرتا ہوں آج کے درس اور دعا كرتے ہیں پروازگار علامہ ہمیں اس پاک مسئلہ میں موجود جو بھی عبادتیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق طرم امین